پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے پچھلی آیات سے متعلق بھی آپ درد سنتے آئے ہیں اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ میری نماز قربانیہ اللہ کے لیے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اب اس دعوے کی پرزور دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے جو ہر چیز کا رب ہو اسی کی عبادت کرنی چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ مسلمانوں سے یا حضور علیہسلۃ السلام سے کہتا تھا کہ آپ ہمارے دین میں لوٹ آئیں اگر اس وجہ سے تم پر عذاب آیا تو وہ عذاب میں جھیل لوں گا ساری ذمہ داری میری ہوگی اس مردود کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے چھ چیزیں بیان فرمائی ہیں دو تو حضور علیہ سلاۃ والسلام کی نعمتیں اور دو قانون اور دو کفار کے انجام چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے بے وقوف مشرکو تم جو مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو تم اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کا رسول سب کو دعوت تو ہی دینے والا بت شکنی کرنے والا لوگوں کو خدا پرست بنانے والا اللہ کے سوا کسی چیز کو رب مان لوں تمہاری عقل کہاں گئی مجھے تو اللہ نے وہ شان بخشی ہے کہ جس پر نکاہ کرم کر دوں وہ بت شکن بن جائے تو اس فرمان عالی میں حضور علیہ صلاح و السلام کی معصومیت بیان فرمائی گئی ہے غور تو کیجئے کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہے اللہ اس کا رب ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے پھر وہ رب کیسے ہو سکتی ہے ابدیت اور علوہیت کیسے جمع ہو سکتی ہے اس خبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع تمام چیزوں میں بیان فرمائی گئی کہ میں نے ہر شے کی مربوبیت اللہ کی ربوبیت آنکھوں دیکھی ہے یہ یاد رکھو کہ جو کوئی گنا کرے گا شرک یا بدعملی عملی وہ اسی پر پڑے گا اس کی سزا اسے ہی بکتنا پڑے گی اتنے جزم اسلام کے ایک قانون کا ذکر ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرے کے گنا کا ذمہ دار نہیں ہر ایک اپنے لیے گنا کرے گا تمہارا یہ کہنا محض غلط ہے کہ لوگوں کے گناہ ہم اٹھائیں گے کوئی نفس کسی کے گنا نہیں اٹھا سکتا ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی یہ ہے دوسرا قانون کہ قیامت میں کوئی بوجھل نفس کسی کے بوجھ اٹھانے پر تیار نہ ہوگا تو یاد رکھیے کہ کفار کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا ان کے گناہوں میں بوجھ ہوگا بے ادب کافر کے گناہوں کا بوجھ زیادہ با ادب کافر کا کم اور کافر کے گناہ اس پر سوار ہوں گے مومن اپنی نیکیوں پر سوار ہوگا اور جس پر اس کے گنا سوار ہوں سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے وہاں ہی سب کو پیش ہونا ہے وہاں اللہ تعالی ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہاں دنیا میں جو جگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ دنیا میں بندے بند کر رہا جائے تاکہ فیصلہ اچھا ہو اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا ہے اللہ اس کا رب ہے اور وہ اب ظاہر ہے کہ مربوب کوئی چیز اس کی ربوبیت سے علیحدہ نہیں ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت اس کی ربوبیت سے ہر ایک کو ہر وقت حصہ مل رہا ہے مگر جیسا مربوب ویسا اس کا حصہ گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشنا ہرگز درست ہرگز صحیح نہیں کیونکہ ای سالے ثواب تو درست ہے مگر ای سالے عذاب درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما کر اللہ کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ عرض کرتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے تو مالی بدنی ہر طرح کی عبادات کا ثواب تو بخشا جا سکتا ہے کہ یہ ثواب سنت ہے لیکن اس گناہ گنا نہیں ہو سکتا کوئی کسی کی طرف سے گنا نہیں کر سکتا ہاں باغ دیکیاں دوسروں کی طرف سے کی جا سکتی ہیں جیسے حجے بدل کیا جاتا ہے کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے کوئی کسی کا سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے کسی کی طرف سے نفل پڑ دیتا ہے تو اس سالے ثواب بہرحال حال ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا ہو آمد میں کوئی شخص دوسرے کے جرم میں گرفتار نہ ہوگا اس طرح کے مجرم تو جھوٹ جائے اور غیر مجرم پکڑا جائے ایسا نہیں ہر ایک کو اپنے ہی جرم کی سزا ملے گی اللہ تبارکا وطا اعلیٰ کسی مجرم کو بغیر اس کے جرم دکھائے بتائے بلکہ بغیر گواہی قائم فرمائے بغیر اس سے اقرار کرائے سزا نہ دے گا دنیا کی یہ جو کچہریاں ہیں یہاں کے قاعدے قوانین آخرت کی کچہریوں کا سمجھے نمونہ ہیں اس اعتبار سے حتیٰ کہ قبر میں پہلے امتحان میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو فیل ہوگا اس کے لیے دوزر کی کھڑکی کھولی جائے گی تو یہ اللہ تعالی کے عدل کا تقاضا ہے قبر میں صرف عقائد کی چھان ہوگی وہاں اعمال کی تحقیق جرا قدا نہ ہوگی مگر قیامت میں عقائد اور اعمال دونوں کی تحقیقات ہوگی اور مومنین اور کفار عموماً عقائد میں مختلف ہوتے ہیں ان کا بنیادی اختلاف اسی میں ہے تو اللہ کے مقبول بندے گناہ گاروں کا بوجھ ضرور ہلکا کریں گے ان کے گناہ بخشوائیں گے شفاعت بہرحال اللہ کے محبوب جو ہیں اور محبوب بندے فرمائیں گے تو صاحب روح البیان نے توکل اور توحید کے متعلق ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت مالک من دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا تو رستے میں ایک سالے جوان کو دیکھا کہ بغیر سواری بغیر توشا پیدل حج کو جا رہا ہے میں نے اس سے باد سلام پوچھا کہ اے جوان کہاں سے آتا ہے اور کہاں جا رہا ہے وہ بولا اللہ رب العزت کے پاس سے آ رہا ہوں اور رب کے پاس جا رہا ہوں میں نے کہا زاد راہ کہاں ہے بولا رب کے ذنے میں نے کہا یہ راہ بغیر کھانا پانی طے نہیں ہو سکتا وہ بولا میرے پاس پانچ توشے ہیں کاف ہا یا عین صاد یہ پانچ کافی میں نے کہا مجھے سمجھا وہ بولا کاف سے کافی ہا سے ہادی یا سے یاور مددگار عین سے عالم عالم سعد سے صادق جب رب کافی بھی ہے حادی بھی ہے یاور بھی ہے عالم بھی ہے صادق الوعد بھی پھر مجھے کیا فکر ہے میں نے چاہا کہ اسے ایک کمیز پہنا دوں کہ وہ ننگا تھا وہ بولا اے شیخ ننگا ہو نادار الفنا ننگا ہونا دار الفنا کے لباس سے افضل ہے دنیا کا حلال مال حساب ہے حرام اکاب جب رات ہوتی تو کہتا اے وہ کریم جسے تاعت پسند ہیں ہمارے گناہ مضر نہیں اپنی پسندیدہ کی ہدایت دے اور میرے وہ گناہ بخش دے جو تجھے نقصان دے نہیں پھر میں نے اسے مینا شریف میں دیکھا کہ کہہ رہا تھا کہ الہی خود نے اپنی قربانیاں پیش کیں میرے پاس تو میری جان ہے اس کی قربانی قبول کر یہ کہا اور گر کر جان جانے آفری کے سفرد کر دی میں نے ایک غائبی آواز سنی کہ یہ حبیب اللہ کا حبیب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کفن دفن کیا رات کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا بولا جو شہدہ بدر کے ساتھ کیا کہ وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے اور میں اللہ کی محبت میں تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بھی صاحب مرتبہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے مقامات رفیع بھی نصیب فرماتا ہے ارشاد خدا بندی ہے غفوریم ترجمہ کنز ایمان اور وہ ہی جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے تو گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا اب اس کا ثبوت دنیاوی زندگی سے دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگلے لوگ اپنے کام کر گئے تم ان کے خلیفہ نائب ہوئے تو تم اپنے کام کرتے رہو تمہارے کاموں سے وہ لوگ بے تعلق ہیں ان کے کاموں سے تم بے تعلق وہ اپنا رزق کھا پی گئے تم اپنا کھا پی رہے ہو پہن رہے ہو یہاں کے ان حالات میں غور کرو آخرت کا پتہ لگاؤ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ وہ شان والا قدرت والا کرم والا ہے جس نے اے انسانوں تم کو روئے زمین میں خلیفہ بنایا کہ تم سے پہلے یہاں جنات آباد تھے انہیں پہاڑوں دریاؤں اور چھپے مقامات پر بھیج دیا اور ہمیں ظاہر زمین پر آباد کر دیا یا اے موجودہ انسانوں تم کو گزشتہ لوگوں کا خلیفہ و نائب کیا کہ انہیں موت دی تم کو ان کی عمارت باغات میں بسایا یا پھر اے مسلمانوں تم کو ساری پچھلی امتوں کا خلیفہ ان کے بعد پیدا کیا کہ تم آخری امت ہو تمہارے نبی آخری رسول تمہارا دین آخری اور تمہاری کتاب آخری کتاب یا اے صحابہ تمہارے لیے زمین کی خلافت حکومت سلطنت نام زد کر دی کہ عن قریب تم کو زمین خزاز بلکہ عرب بلکہ ساری زمین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اس کی قدرت ہے کہ اس نے تم کو یکساں نہ بنایا بلکہ بعض کو دوسروں پر درجہ اونچا کیا شرف بخشا کہ بعض انسان امین ہیں بعض غریب بعض عالم بعض غیر عالم بعض تندرست قوی بعض کمزور بیمار بعض گورے بعض کالے یا اے مسلمانوں مسلمان تم سب ہو مگر یکساں نہیں بعض گناہگار ہیں بعض نیکوکار بعض عالم ہیں بعض جاہل ہیں بعض عام مومن ہیں بعض ولی غوث کتب وغیرہ بعض فیض لینے والے بعض فیض دینے والے یا اے صحابہ تم صحابیت میں یکساں ہوں مگر درجات مختلف ہیں بعض انصار ہیں بعض مہاجرین ہیں بعض مقرر ہیں بعض واصلین بعض خلفہ راشدین یہ فرق درجات اس لیے کہ انہیں کہ اللہ تم کو یکساں بنانے پر قادر اللہ تعالی تم کو اس طرح فضیلت ایک دوسرے پر دے رہا ہے اللہ اکبر تم سب کی آزمائش بھی ہے کہ اعلیٰ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر شکر کریں ادنا اعلیٰ کو دیکھ کر صبر وہ شاکر بن کر یہ صابرین بن کر جو ہے وہ اللہ تک پہنچے تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عذاب بھی چاہے تو جلدی دے دے جب کسی پر عذاب بیچنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر عذاب میں دیر نہیں لگاتا اور اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تو کوشش کرو کہ اللہ کی مغفرت و رحمت سے حصہ پاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ حدیث میں ہے تفسیر مدارک کی حدیث ہے کہ جو مسلمان صبح کے وقت سورہ انعام کی تین آیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشت مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ تو اب دیکھ لیجئے کہ سورہ انعام شریف کی صرف تین آیتیں پڑھنی ہیں روزانہ صبح تو اللہ تعالی کے ستر ہزار فرشتے حفاظت فرمائیں گے یہ خبر دے رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام اور پھر دعائیں مغفرت بھی کریں گے وہ ہزاروں فرشتے تو تفسیر مداری کے حوالے سے یہ حدیث ہے تو کوشش فرمائیں نیت کریں آپ بھی میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ یہ روزانہ تین آیتیں کم سے کم جو ہے وہ ہم صبح کے وقت پڑھا کریں گے سورہ انعام شریف کی تاکہ اس فضیلت سے ہمیں حصہ مل جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں انسان سب سے آخری مخلوق ہے جنات جانور وغیرہ سب پہلی مخلوقات ہیں اس زمین پر اولا جنات رہے پھر جانور بسے پھر انسان اور مقصود اصلی آخر میں ہی آتا ہے کھیت میں دانا باغ میں پھل آخر میں ہی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا حضور کے زمانے میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی دوسری امت ہے زمین کی ملکیت میں میراث جاری ہے مگر آسمان میں توارث وغیرہ نہیں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی موت یاد رکھے دنیا کی کسی چیز میں وہ دل نہ لگائے اللہ اکبر یہاں کے اعمال تو ہمارے ہیں مگر یہاں کا مال و منال دوسروں کا ہے جو اعمال سالے کریں گے اس کا آخرت میں حصہ ہے عام انسان عام مومنین نفس ولایت میں عام اولیا نفس نبوت میں سارے انبیاء یکساں ہیں مگر مراتب اور دراجات میں جو ہیں وہ مختلف ہیں تو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ کرم فرمائے آمین یاد رکھیے کہ بعض بنی آدم اپنے وقت کے آدم اور خلیف اللہ اللہ فلعرب ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اس عطا میں ان کا امتحان ہے کہ وہ ان صفات کا شکر کریں اس کی نعمتوں سے اس کے گناہوں سے مدد نہ لیں اور کہ یہ ان نعمتوں کا کفران ہے بلکہ اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں خرچ کریں اور موت و فوت سے پہلے فرصت و موقع کو غنی جانیں اللہ تعالی نے جیسے مال و منال عزت اپنے بندوں کو اس لیے بخشے کہ ان سے شاکر و کافر کی چھانٹ ہو جائے یوں ہی حال کمال خلافت کی قابلیت اس لیے بخشی کہ اس سے حقیقی انسانوں اور صرف صورت کے انسان میں فرق ہو جائے جو اپنے ربانی صفات کو حیوانی صفات سے تبدیل کر دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جلد عذاب ظاہر ہے جو ان صفات کو سنبھال دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بعض انسان اللہ تعالیٰ کو امید و لالچ سے مانتے ہیں بعض خوف سے ڈر سے بعض دلائل سے اس لیے قرآن میں امید کی آیات بھی ہیں خوف ڈر کی آیات بھی دلائل قدرت کی آیات بھی کیونکہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہے جس طبقے کا انسان ہو اس طریقے سے رب کو مان لیں یہاں رسمت و قدرت کے ذریعے رب کو منوایا گیا ہے یہ حال یہ اقسام عقل والوں کے ہیں مگر عشق والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں انہیں منوانے کے لیے کسی مزکورہ چیز کی ضرورت نہیں دل کسی چیز کو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ دل والا بنائے ہم اپنے بچے کو نہ امید و سے مانگتے ہیں نہ خوف سے نہ دلیل سے صرف دل سے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر کی توفیق نصیب فرمائے آمین تو الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد انعام شریف مکمل ہو گئی الحمدللہ اور آٹھواں سبارہ بھی تقریباً نصف جو ہے وہ ہو گیا ہے اور سورا انعام شریف بھی جو ہے اس سے متعلق درز جو ہے وہ مکمل ہوا تو قرآن کریم کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان سے متعلق درس جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ فاتحہ سورہ بقارا سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ اور سورائے انعام شریف یہ چھ صورتیں ہیں ان سے متعلق دروس کو مکمل کیا ہے تمام بائی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کا اجر اپنی ربوبیت کے مطابق عطا فرمائے ہم سب گناہ گاروں اور خصوصاً مجھ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سبب سے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آمین تو انشاءاللہ شاء اللہ کبارکو تعالیٰ آراف کا آغاز ہم کریں گے سورہ اعراف ساتوی صورت ہے قرآن کریم کی انشاءاللہ شاء تعالی اس سورہ پاک سے ہم مطلب جو ہے وہ سورہ پاک کا درس جو ہے وہ جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے اس کا اور یہ مکی صورت ہے اور یہ بھی طویل صورت ہے تقریباً اس میں دو سو چھ ہیں اور کافی طویل مطلب صورت ہے یہ بھی دو سو چھ آیات ہیں اس میں اور صورت آیت رکو منزل وغیرہ کے معنی تو ہم بیان کر چکے ہیں البتہ میں دوبارہ اتنا ارض کر دوں کہ صورت قرآن کا وہ حصہ ہے جس کا مضمون پورا ہو اور اس کا کوئی نام بھی ہو اسے کہتے ہیں صورت تو صورت کے نام مختلف بھی ہیں کبھی اس کے بعد الفاظ سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے اور کبھی خاص مضمون سے اور کبھی خاص مقصود سے سورہ اعراف کا نام اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اعراف کا ذکر ہے سورتیں دو قسم کی ہیں مکی بھی مدنی بھی اور مکی مدنی ہونے کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ ان کے بیچنے والا اللہ مکی ہے یا مدنی ہے وہ تو جگہ سے ہی پاک ہے نہ یہ وجہ ہے کہ اس کے لانے والے جبرائیل مکی یا مدنی ہیں وہ تو صدرت المنتہا کے رہنے والے ہیں نہ یہ وجہ ہے کہ لوہے محفوظ جہاں سے قرآن آ رہا ہے وہ مکی مدنی ہے بلکہ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک وہ یہ کہ ان صورتوں کے لینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکی رہے تب تک قرآن کی صورتیں آیتے بھی مکی اور جب وہ محبوب مدنی بن گئے مکے سے ہجرت کر گئے تب قرآن کی صورتیں آیتے بھی مدنی ہو گئی بلکہ قرآن عربی زبان میں صرف اسی وجہ سے آیا کہ محبوب علیہ السلاط و السلام کی مبارک زبان بھی عربی تو بعض لوگوں نے کہا کہ جس زمین میں صورتیں آیات آئیں اسی زمین کے نام سے ان کے نام ہوئے یہ بالکل غلط ہے ورنہ پھر تو چاہیے تھا کہ بعض صورتیں آتی تو مطلب طائفی بھی ہوتی حالانکہ طائف میں بھی نبی کریم علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ طائفی صورت کوئی نہیں اور بعض خیبری بھی ہوتی بعض تبوکی بھی ہوتی ہیں مگر ایسا نہیں ہوا سورہ فتح باد ہجرت مکہ معذمہ میں نازل ہوئی تو چاہیے تھا کہ مکی ہوتی مگر ہے مدنی تو بس ہجرت سے پہلے جو ہیں وہ مکی ہیں ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں تو بہرحال اس میں پھر یہ چند باتیں بھی سماعت فرما کہ صورتوں کے نام میں محبوب علیہ السلام کے حال بتائے گئے ہیں کہ یہ صورت وہ ہے جو محبوب کے مکی ہونے کی حالت میں آئی اور یہ صورت وہ ہے جو محبوب کے مدنی بن جانے پر نازل ہوئی گویا مکے والے نبی کی نسبت سے مکی ہوتی ہیں یعنی مکہ والے کی صورت اور مدینے والے نبی کی نسبت سے صورت مدنی ہوتی ہیں یعنی مدینے والے نبی کی تو یاد رکھیں مکی مدنی ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے حالات ہیں روح پاک تو عرشی بلکہ لا مکانی ہے ہند والے انہیں مکی مدنی کہتے ہیں خلد والے انہیں سرو چمنی کہتے ہیں پوچھا حوروں نے حضور آپ کا دولت خانہ ہنس کے بولے ہمیں مکی مدنی کہتے ہیں تو بلکہ قرآن کے رکوع آیتیں وقفہ سکتا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں رکوع تو نماز کے ایک حال کا نام ہے اور آیت حضور کے سانس لینے کے لیے رکنے کا نام ہے وقفہ بغیر سانس توڑے کچھ دیر ٹھہرنے کا نام ہے اور سکتہ بغیر سانس توڑے بہت کم دیر ٹھہرنے کا نام ہے ظاہر ہے کہ رکو اور سانس اور سانس کے حالات حضور علیہ سلاۃ وسلام ہی کی ادائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے یوں ہی حضرت جبدیل کے وہ نہ رکو کریں نہ سانس لیں یوں ہی مکی مدنی ہونا غالب قرآن غنی یعنی الفاظ قرآن کے حالات میں مضمون مقصود اور جذبۂ قرآن ان سب سے سوا ہے بہرحال سورہ اعراف مکی ہے مگر اس کی پانچ آیتیں یا آیت آٹھ آیتیں مدنی ہیں یہ ادرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول ہے تو بہرحال سورہ اعراف کا سورہ انعام سے کئی طرح تعلق دیکھئے کہ سورہ انعام میں خلقت مخلوق انبیاء, انبیاء کرام وغیرہ ہم کا ذکر اجمالن کیا گیا تھا اس صورت میں ان چیزوں کی شرح اور تفصیل بیان کی گئی ہے گویا یہ صورت اس صورت کی شرح ہے یا تفصیل ہے اور پھر اس صورت میں انشاءاللہ خلافت اعظم علیہ السلام کی تفصیل قوم آگ قوم سمود کی حالات کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہوگا بیان پھر یہ بھی کہ سورہ نعام میں جانوروں کا ذکر ہے جانور انسان اور جماعت کے درمیان گویا برزخ ہیں اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ ہے تو سورہ انعام کی آخری آیات کی سورہ اعراف کی اگلی آیات سے تعلق یہ ہے کہ وہاں سیرات مستقیم اور قرآن مجید کی کتاب مبارک ہونے کا ذکر تھا یہاں اس سیرات مستقیم پر چلنے اور قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے تو بہرحال ہم درس سورہ اعراف کا آغاز تو کل کریں گے انشاءاللہ اللہ برکت کے لیے میں دو آیتیں پہلی دو آیتیں تلاوت کرتا ہوں سورہ اعراف کی علی خلا سعود بن اون ضلع کا فلا یکن فی دوری کا ہرا جم بن وزر نینجمۂ <لِلْمُؤْمِنِين> کنزلیمان اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اسی لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت تو یہ دو آیتیں ہیں سورہ اعراف کی اس انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی کا جل جلالہ ہم سورہ اعراف سے متعلق درس کا آغاز کل کریں گے سورہ انعام مکمل ہوئی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اب چند اشعار پر مبنی نو شریف فرما دیں انشاءاللہ شاء شریف کے بعد درسفک انشاءاللہ اللہ ہوگا جی قرطبہ با تشریف لائیں